ہمارے شیخ جیسا کے تشریف لا چکے ہیں اور ہم اپنے وقت سے بیس منٹ لیٹ بھی ہو چکے ہیں اس لیے بلا تاخیر آج دوسرے دن کی پہلی نشست کا آغاز ہو رہا ہے اس نشست میں نشا اللہ اخبار مطالعہ قیامت سے متعلق چھوٹی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ ہمارے شیخ فرمائیں گے اس لیے آپ تمام حضرات کتاب و قلم اور اسلحہ لے کر کے تیار رہیں نوک کرنے کے لیے اور بغور سنیں تمام دیگر مشغولیات اور افکار و خیالات سے خیالات کو ترقی کر دیں اور اپنی پوری توجہ اور دن و دماغ کی ساری توانائیوں کو شہر کی باروبار طرف صرف کریں تو توجہ کر دیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو فلم دین سیکھنے سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توقع خدا کرنا ہے وعلیکم السلام آج کچھ لوگ کم ہوں گے تو آرپی جو لوگ کل آگے تھے وہ پیچھے نگر آ رہے ہیں کچھ اور یہ سامنے کی جو ہے سیٹیں خالی ہو گئی ہیں آئیں گے یہ <سلام> جو تھے آگے تھے پیچھے کو چلے گئے اچھا نمبر لگا اچھا بعد میں بعد میں چینجنگ ہو گئی تھی لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین عالمی والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبی محمد ولی اجمعین منتب احمد صاحب نمبر مشائق میں میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارا درس علقا یا بیان کرنے سے زیادہ باہمی مشارکت سے انجام پائے کیونکہ اصلا یہ کوئی محاذرے کی میٹنگ نہیں ہے کوئی تقریر یا محاذرہ نہیں ہے یہ اصلا تعلیم اور تعلم کا درس ہے لہذا میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اپنے اس درس کے دوران شرکت کریں اپنی آرا سے اپنے بعض چیزوں سے جن کو میں اشارہ کروں گا اور بہتر تو یہ ہونا تھا اور انشاءاللہ توقع بھی ہے کہ آپ حضرات نے کتاب سے کچھ نہ کچھ مرور کیا ہوگا کتاب پر سے آپ لوگوں نے کم سے کم ایک طائرانہ نظر ڈال لینی چاہیے ہوتی ہے کہ پتہ رہے کیا کیا پڑھنا ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ بیٹھے ہیں بالکل خالی ذہن اور جو بات آ رہی ہے وہ بالکل نئی ہو کیونکہ پھر یہ تعلیم و تعلم کی شکل نہیں رہ جاتی بلکہ وہ بن جاتی کہ آپ محاورہ سننے گئے ہیں ایک پروگرام سننے تقریر سننے گئے ہیں تو وہاں تو ظاہر سی باتیں پتہ نہیں ہوتا کہ مقرر کیا بولنے والا ہے لیکن یہاں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کیا پڑھا جائے گا اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ پہلے سے اگر اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں موٹی موٹی چیز ہیڈنگ ہی دیکھ لیں تو ایک خاکا تصور رہتا ہے معلومات کا تو اسے سے میں اور اخذ میں سمجھنے میں مناقشہ کرنے میں تھوڑا سا تبادلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو بلا کسی تاخیر کے میں چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع کی طرف بڑھا جائے وہ چھ علامتیں کل جو ہم نے پڑھ لی ان کے بعد میں ساتویں نمبر پہ جو علامت ہے وہ ہے ظہور مدعی انبوا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں اسے بتلایا تھا کہ میرے بعد بہت سارے مدعیان نبوت ظاہر ہوں گے ایسے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور نہ صرف دعویٰ کریں گے بلکہ ان کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوگا امت میں اور ان مدعیان نبوت کی ایک حدیث میں بلکہ دو حدیثوں میں مختلف انداز میں ان کی تحدید اور تعین آئی ہے اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو یعنی تعین کے طور پہ آپ نے فرمایا صحیحین کی روایت ہے بوریرا کی رضی اللہ عنہ اللہ تقن حدا کداب قریب سلاطین او من سلاطین اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تیس کے قریب دھیان دیجیے گا لفظ تیس کے قریب دجال دجال کے میں ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا اور دھوکہ فریب کرنے والا تیس کے قریب دجالین اور قبضابین جھوٹے فریبی لوگ جب تک بھیج نہ دیے جائیں ظاہر نہ ہو جائیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی اور یہ تیس کے قریب یا تیس جو دجال اور جھوٹے لوگ ہوں گے ہر جھوٹے فریبی کو دجال کہتے ہیں عربی میں ٹھیک ہے اور اس کو بھی دجال اسی لیے کہا گیا ہے جو اصل دجال ہے کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ فریب میں اور دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے اور دھوکہ لوگوں کو دے گا کہا کہ میں رب ہوں اور بہت ساری نشان نکلائے گا آپ لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے بڑی نشانیوں میں فرمایا کلو نبی اور ان جو تمام جھوٹے اور کذاب اور دھوکے باز لوگ ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں بات بات بات ہے کہ رسول اللہ تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ خاتم النبیین تھے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا قرآن نے بھی اس بات کی فراحت کر دی کہ ولا کے رسول اللہ و فاطم اور آپ نے بھی مختلف احادیث میں کہہ دیا کہ میں جو ہوں آخر نبی اللہ نبی باعدی. تو آپ نے پھر چونکہ امت میں یہ فتنا آنے بھی ایک فتنہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کہے کہ میں نبی ہوں میرے پاس وحی آتی ہے تو آپ نے امت کو اس بات سے آگاہ کیا کہ میرے بعد تقریباً تیس لوگ ایک ستائیس لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے یا رسالت کا دعویٰ کریں گے لی جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور جسٹ آپ کے, فورن کے فورن بعد بھی بہت سے لوگوں نے دعوی کیا نبوت کا علماء نے اس بات کی فراحت کی ہے کہ یہ جو نبوت ہوں گے یہ تیس میں محصور نہیں ہیں بہت زیادہ ہے لیکن یہ تیس کی جو تعداد ہے یا ستائیس کی یہ اثر ان لوگوں کے متعلق ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ان کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوگا امت کے اندر ایک خاص ان کو اس زمانے میں ایک خاص پاپولرٹی ملے گی اور یہ لوگ مشہور ہوں گے ان کے ان کے ماننے والے ان کا فرقہ اور ان کی جماعت بنے گی اور ان کا ایک ذکر ہوگا جس طرح سے ابھی حالیہ بیسویں صدی یا انیسویں صدی کے آخر میں اور بیسویں صدی میں جو ہمارے یہاں ایک نیا مدعی نموت نکلا ہر کوئی جانتا ہے قادیانی کو تو اس کی ایک جماعت بن گئی اس کی جماعت بن گئی اس کا حلقہ بن گیا اور اس کے نتیجے میں امت ایک خاص ظاہر سی بات ہے بڑی تعداد امت کی امت کے افراد کی چاہے وہ اصل مسلمان رہے ہوں یا کفار رہے ہوں جو بدل کر کے قادیانی بن گئے تو یہ ایسے ایسے جو لوگ ہوں گے جو قابل ذکر ہیں قابل ذکر ہیں جن کی وجہ سے ایک خاص کتنا ان پیدا ہوگا جن کی جماعت بنے گی ایسے لوگ تقریباً تیس ہوں گے ورنہ اہرے غیرے لوگ اور ایسے ہی کہہ کے چلے جانے والے اور انہوں نے کہا جن کو کسی نے کوئی اہمیت نہ دی ایسے لوگ تو بہت ہوں گے بات یعنی کوئی نہ کہے کہ اگر تاریخ پر نظر دا ڈالے اور دیکھے تو وہ تو تیس سے زیادہ ہیں تو کہ یہ کون سا کون سی بات ہوئی حدیث میں تیس کا دکھ ہو یا اب تک تیس زیادہ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ جو علما تخمیش دیے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جن کا ذکر ہوگا جن کو اہمیت ملے گی جن کی جماعتیں بنیں گی جن کی وجہ سے امت میں خاص قسم کے حالات پیدا ہوں گے ایسے لوگ تقریبا تیس ہوں گے اور انہوں نے گنایا ہے تاریخ کے کچھ خاص واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ کے زمانے میں کزاب نے اللہ کے نبی خود اس کا نام قزاب رکھا کیونکہ آپ کے علاوہ جو بھی بت کا دعویٰ کرے گا وہ سچا نہیں ہو سکتا وہ قزاب ہی ہے اور اس کے بعد ایک عورت تھی سجاہ بنت تہارف اس میں میں رات دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اس کتاب سجاح الف ال سے اس کو ٹھیک کرنا ہے سجا نام ہے اس کا سین جیم الف سجاہ سجاہ بنت تحارف یہ نجدیہ نزدیا کی رہنے والی تھی اور بڑے تمیم کے علاقے سے تھی تمیمیہ لیکن یہ بعد میں لوٹ کر کے صحیح ہو گئی تھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس عورت نے سجاح نے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور مسلمہ کزاب کے ساتھ اس نے جو ہے کہا کہ تو جو ہے مرد نبی میں عورت نبی یا چلو دونوں مل کے جو ہے نبوت کو پھیلاتے ہیں دونوں نے شادی کا پروگرام بنا لیا تھا لیکن یہ کہ جب جنگ جمامہ ہوئی اور اس میں مسلمان کزاب مارا گیا کس کے ہاتھوں مارا گیا کس نے مارا تھا وحشی بن حر اکثر وہی شخص جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عموم کو جنگ وفد میں شہید کیا تھا تو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عمو حضرت حمزہ کے شہید کر دینے کی ویسے سے رویا کرتے تھے لیکن وہ بعد میں یہ سمجھتے تھے کہ گویا میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تو اس وقت اخارا یہ ہو گیا کہ میں نے مسلم استاد کو جو ہے قتل کیا الحمد للہ بہت ساری مثالیں ہیں ان میں گھسنے چاہتا کہ وہ تفصیل چاہتی وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اس کے بعد آٹھ نمبر پہ شیخ نے جو حدیث یا جو علامت نوٹ کیے ہوئے انتشار المن امن و امان اور پیس جسے کہتے ہیں یعنی بالکل بہترین طریقے سے لوگ امن و امان پر سکون زندگی سیکورٹی کی زندگی گزاریں گے ایسا آپ کے زمان کے بعد جسٹ فوراں کے فوراں بات ہوا اور مختلف زمانوں کو گتا رہا آج بھی یہاں کے حالات ایسے ہیں الحمدللہ کہ ام و امان یہاں پر قائم ہے انتشار الام حدیث حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے آپ نے فرمایا اللہ حتی یسیر الراکب قیامت اس قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک ایک سواری پر سوار شخص راکٹ کے اندر چاہے وہ گھوڑے پر ہو یا اونٹ پر ہو یا کسی بھی سواری پر ہو سب ایک سواری پر سوار شخص چلے گا بین العراق اور مکہ کا عراق سے مکہ تک عراق اور مکہ کے درمیان جب چلے گا تو لا صاف اور اللہ بالت تریق وہ نہیں ڈرے گا سوائے اس کے کہیں راستہ نہ بھٹک جائے اور یہ بھی اس زمانے میں تھا جب راستے بنے ہوئے نہیں تھے آج کل تو راستے بن گئے اور آگے کے زمانوں میں اس سچویشن پہ اگر آپ قیاس کریں تو بہت زیادہ اس چیز توقع پہ رہ سکتی ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ آپ نے فرمایا تھا اور ایسا ہو کے رہا پرانے زمانوں میں بھی اور آج بھی اللہ کا شکر یہ ہے تو اب یہ چیز غلط نہیں ہے امن کا پایا جانا یہ مضمون نہیں ہے بلکہ یہ اچھی چیز ہے بلکہ اللہ رب ال نے امن کو اپنی نعمتوں میں شمار کیا ہے اور ان نعمتوں اور احسانات کو جتا جتاتے اس کا ذکر کیا ہے لہیلا کے قریش میں اللہ من و من خوف جس نے بھوک سے کھانا کھلایا وہ امن من خوف اور خوف کے حالات میں ان کو امن بخشا تو امن کا ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا احسان ہے لہٰذا امن کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ آج کے زمانے میں اس وقت جو جنگیں اور جو کچھ بھی تماشا ہے جنگوں کا وہ امن اور پی اسی کی وجہ سے تو ہے اسی کے نام پر تو ہے لہذا امن تو دنیا کا مطلب ہے اور امن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں بلکہ غریب اللہ کے نے فرمایا کہ جس انسان کو اپنے جسم میں عادیت ملے وہ صحت مند ہو اس کو کسی بیماری نہ ہو اور من اصبح آمنا فی معافا فی جسن ہی وہ نہیں کہ جس کے جس کے جسمانی طور پر صحت ہو اور اپنے گھر میں وہ پر امن معمول ہو اور دن بھر کا کھانا ہو فقط حیزت صاف ہی حل آتی رہا تو گویا پوری کی پوری دنیا اس کے پاس سمیٹ کر کے لادی ہو تو یہ امن کا ہونا انسان زندگی کے مکملات میں سے ہے انسان زندگی کے بالکل اہم اہم حصہ ہے یہ جس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے <تصفح> اس کے بعد آپ نے فرمایا مصنف نے کہا ظہور و نار حجات یعنی حجاز میں حجاز کا مطلب حجاز سے کہتے ہیں حجاز سے کہتے ہیں پرانا سعودی اچھا ہرمین کا حجاز اسلم ہرمین شریف مکہ اور مدینہ کے ایریا کہتے ہیں یہ ایک عام سے اس طرح کے لفظ میں ورنہ حجاز اسلم یہ جگہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت لمبا سلسلہ ہے اور حجاز کا اصل جو لفظ ہے وہ حضاب یا حجوں کے معنی کیا ہوتا ہے حاجز حاجز یعنی بیچ میں حائل دیوار حائل ہونا حاجز ہونا آپ لوگ کبھی اگر یمبو اور وہاں بدر گئے ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتا یاد ہوگا کہ بدر کا یا جو سمندر یا قریب کا علاقہ ہے وہ بڑا ہی پلین سی زمین ہے کیونکہ سمندر قریب زمین پلین ہوتی ہے تو اس کے بعد جب آپ بدر کی طرف وہ آئیں گے اور مدینہ کی طرف آئیں گے آپ کو پہاڑی سلسلے ملیں گے اور وہ سلسلے ختم ہو جانے کے بعد پھر یہ پکے مدینے, مدینے کی طرف کو بہت قریب آ جائیں گے تو پھر آپ کو پلین زمین ملنے لگے گی مدینے کے باہر اور جب کو آئیں گے تسیم کی طرف کو اور ادھر ریاض کروڑ روپئے آئیں گے تو پھر سارا سارا معاملہ یعنی جو نش کے علاقے फिर طرف آئیں گے تو پھر پھر پھر, پھر ستاہ زمین آپ کو مل جائے گی تو گویا سمندر کے پیچھے کی طرف کو یا بدر کے پیچھے کے علاقے اس کو زمین کے درمیان جو کہ شام کا راستہ تھا اور نشر کے راستے کے درمیان یہ پہاڑی سلسلہ ہے جو یمن سے چلتا ہے شام تک ایک پہاڑی سلسلہ مسلسل ایک سلسلہ جا رہا ہے گویا یہ یہ پہاڑ یہ پہاڑی سلسلہ حاجز ہے جو یمن جو یمن اور شام کے راستے پہ لوگ جایا کرتے تھے پرانے زمانے کے تجار تو وہ لوگ اس پہاڑی سلسلے کی وجہ سے اس پہاڑی سلسلے کے پیچھے بسنے والے لوگوں کو اور اس زمین کو فضا کہا کرتے تھے اور اس میں عام طور پر مشہور جو دو جگہ تھیں مکہ اور مدینہ ورنہ ان کے درمیان ساری زمین یعنی جدہ بھی حجاز میں ہے بدر بھی حجاز میں ہے یگو اور اس کے ارد گرد کے شام تک تبوک کے علاقے کے سارے علاقے سب جو ہیں حجاز ہی میں ہیں سب لیکن مشہور اطلاق کیا ہے مکہ اور مدینے کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حجاز سے ایک آگ نکلے گی اللہ کا مساحت قطع ہو اور حجاز قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک آگ نہ نکل آئے حقیقت کیا ہوگی فرمائے تو رہا بے بسرا کہ اس آگ کی وجہ سے بسرا شہر ایک شہر بسرا آپ نے سنا ہوگا اور یہ دوسرا شہر اس کا ہے یہ شام کا ایک شہر ہے شام کا ایک شہر آج بھی اس کا مطلب نام ہے اور بسرا یہ عراق میں بسایا گیا تھا نیا شہر تو بسرا نامی شہر کے جو کہ شام یری مکے سے بہت اور حجاز سے بہت دور ہے ان دونوں درمیان بہت لمبا صافت ہے مکہ اور مدینے کے درمیان میں اور اس سے بسرا کے درمیان میں آپ نے کہا کہ ایسی آگ نکلے گی جس کی وجہ سے بسرا میں موجود اونٹوں کی گردنے چمکتی نظر آئیں گی اس آگ کی وجہ سے یہ آگ کب نکلی یہ آگ سن چھ سو چھ میں نکلی سن چھ سو چھ سو میں اسلامی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے بہت بڑی ہلاکت کا وہ چھ سو چھپن کا واقعہ ہے ہلاکت جو سب سے بڑی ہلاکت ہوئی تک تہاریوں پا کے ہاتھوں بغداد کی جیسے کہتے ہیں نا اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی پہلی بار جو عراق اور بغداد پر ہلاکت خیز حملہ ہوا تھا باہر کی تعبتوں کا وہ کس سامنے ہوا تھا چھے سو چھپر میں یہ بہت مشہور واقعہ ہے اسی کی مناسبت سے آپ اس کو یاد رکھیں کہ اس سے دو سال پہلے یہ آگ نکلی تھی مدینے میں یہ واقعہ مدینے پیش آیا تھا کہ مدینے سے ایک آگ یہی سمجھ لیجیے یہ ایک برکان نکلا تھا ایک برکان سا نکلا تھا جسے ہم لوگ جوالامکھی جو بولتے ہیں جو زمین سے لاوا نکلا تھا آگ کا اور کافی اونچائی تک گیا تھا مطلب آسمان میں کافی اونچائی تک گیا تھا وہ آگا اسی کی وجہ سے وہ چاروں طرف دور دور کے علاقوں میں روشنی پھیلی تھی اور مور نے لکھا ہے جی بسرا تک مورین نے لکھا ہے جن میں ابن کثیر بھی ہیں اور الگامی سے تاریخ والے مصنف بھی حر تک امام نوی نے بھی لکھا ہے کہ یہ بات ہے ہم لوگ وہاں پہ تھے جو لوگ بسرا میں تھے امام ابن کثیر دمش کے تھے شام کے ان لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کو ابن کثیر بات کے تھوڑا تو ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آ دیکھا تھا دوسرا میں اور شام میں انہوں نے خود خبر دی امام نے کثیر کو امام نووی وغیرہ کو امام نبی اور پہلے کے تھوڑا سا اپنے کثیر سے تو ان لوگوں نے لکھا ہے کہ شاہدین ایان نے خبر دی ہے ہمیں کہ لوگوں نے چمک دیکھی تھی اور پھر بعد میں ان حاجیوں نے اور عمرہ کرنے والوں نے جو مکے سے اور مدینے سے یہاں سے واپس ہو رہے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں با... وہاں ایک آگ نکلی ہوئی ہے آگ کی وجہ سے مدینے کے اندر کافی ان مسائل کھڑے ہوئے تھے وہ کافی دور تک گئی تھی اور چلتے چلتے بلکہ قریب تھا کہ مسجد النبی کو بھی لپیٹ لی لیکن وہاں سے پھر وہ دوسری طرف کو نکل گئی تھی اس کا وہ لاوا جو ہے دوسرا نکل گیا تھا جواب کو آگ وہاں تک گئی نہیں تھی آگ نہیں گئی تھی وہاں تک آگ تو یہی مدینے میں لاوا نکلا تو بہت اونچائی تک گیا فورس کے ساتھ نکلا تو اوپر گیا فوارے کی طرح جی جی اب وہ اور چونکہ وہ آگ کا شورا ہے تو پھر جب اوپر جا رہا ہے کمبے کی طرح اوپر اٹھتا ہوا جا رہا ہے اور کافی بڑی تعداد موٹے اس میں تو پھر اس کی وجہ سے جو روشنی جا رہی ہے وہ کافی دور تک گئی تھی وہ روشنی تو وہ دوسرا شہر اور بہت سارے علاقوں مکے میں بھی دیکھی گئی اور چاروں طرف اس کی روشنی اس طرح سے محسوس ہوئی تھی اور محد نے اور مورشین نے اس بات کو لکھا ہے کہ بہت دور دور تک اس, اس حدیث کی تتویق یا مصداق قرار دیا گیا ہے اس, اس سے مراد وہی ہے جو 654 میں نکلی تھی اور یہ اس بات سے مانع نہیں ہے ہو سکتا ہے اور بھی کبھی نکل آئے لیکن یہ جی سب سے بڑا واقعہ آج تک کی تاریخ میں یہی ہوا ہے تو اب تک کا اور نے اس کو اسی سے تبدیل کی ہے اس کے بعد میں ایک, ایک اور جو علامت آ رہی ہے ہمارے سامنے وہ ہے کتال ترک ترک, ترک کون سے جنگ کرنا ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی اسلم جب خبر دے رہے ہیں قیامت کے وقت آنے والی نشانیوں کی تو اس وقت تو اسلام صرف عرب قوموں میں یا عرب ابیلوں میں ہی پھیلا تھا اس وقت اسلام صرف عربوں میں ہی تھا اور پوری دنیا کے لیے اللہ کے نبی السلم آئے تھے تو پوری دنیا میں اسلام کا پیغام جانا تھا تو اس طرح سے آپ نے بہت ساری قوموں کے بارے میں خبر دی کبھی کسرا کے بارے میں کہا تو قیصر کے بارے میں کہا روم کے بارے میں کہا تو اجم کے بارے میں کہا تھا کہ ہند کے بارے میں بھی آپ نے عادش آتی ہے کہ ہند کے بارے میں کہا کہ ہند سے تم لوگ جا کے جنگ کرو گے اور آپ نے عجل بتلایا اس میں تو اس طرح سے آپ نے تمام قوموں کے بارے میں ذکر بھی کیا تھا اور مطلع بھی اور تخصیص کے ساتھ بھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ایک تو یہ کہ لوگوں کی ذہنیت بنانا ذہن بنانا ذہن سازی کرنے کے لیے آپ لوگ اس چیز کے لیے تیار رہنا تاکہ اچانک منا لگے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے عرب قومان بڑی زلیل اور حقیق قوم ہوا کرتی تھی جاہیت میں جس طرح سے آج ایران نے اپنی وہ تاریخ اس پر زمانے کی عادت پر انداز پر بولنے کی کوشش کی تھی نا تو اسی طریقے سے اس زمانے میں کس نے کیا کہا تھا کہ ساجب کرتے تھے کہ یہ کب سے جو ہے بہادر ہو گئے ان کے پاس زبان اور طاقت کہاں سے آ گئی کب سے آ گئی ان عربوں کی حالت تو یہ تھی کہ ان کا ایک بادشاہ تھا ملک غسان غسان قوم کا بادشاہ مالک بن مدر غاربن. اس بادشاہ کو کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوا تو کسرا نے خط لکھ کے بھیجا کہ جو ہے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر کے میرے آنے والے بندوں کے ساتھ گرفتار ہو کر کے آ جا تو خود کو گرفتار کروا کر کے زلیل ہو کر کے اس کے بھیجے ہوئے ایلسیوں کے ذریعے کے ساتھ میں وہ چلا گیا تو اس زمانے کے زمانہ جہلیت کے اربوں کی چاہے بادشاہ ہو یا قبائلی سردار ہو کوئی حیثیت نہیں تھی ان لوگوں کی ٹھیک تو ان لوگوں کے درمیان میں اور خاص کر صحابہ اکرام کے ایمانی قوت تو بڑی مضبوط تھی اسلام کی تربیت اور یہی تربیت ہی ہے آپ کی لیکن اسلم ایک انسان پہلے سے جب سے خوف میں رہتا ہے تو آسام گرے ہوئے رہتے ہیں جلدی سے ہمت نہیں کرتا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں دی تھی کہ تم لوگ جنگیں کرو گے فلاں سے, فلاں کو فتح کرو گے یہ بھی کہا کہ جاؤ جا کر کس طرح سے پڑھو بلکہ کس طرح کے خزانوں کی خبر دی تو یہ سب ایک مانوی تقبیت تھی مانوی تربیت تھی کہ آپ لوگوں کے جذبات کو ان کی مانوی یاد کو اور ان کی سائیکولوجیکل علاج تھا ایک طرح سے گویا ان کی نفسیات کو مضبوط کیا گیا تھا تو یہ بھی ہے اور چونکہ اصل ایسا ہونا تھا یعنی اس چیز کو ہم صرف یہ جو بات کریں سائیکولوجیکل والی نفسیات والی یہ ایک آج کل کے انداز ہے یا آپ سمجھ لیں گے تجزیہ اور تحلیل کا طریقہ ہے تو تجزیہ اور تحلیل کے طریقے کے مطابق تو یہ بات صحیح ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ وسلم کی کوئی بھی بات ظاہری طور پہ نہیں ہوتی بلکہ اسلم اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے اور چونکہ واقعہ ہونا ہے اس کی خبر دی گئی ہے سمجھ رہے آپ میں اس مناسبت سے ایک بات کہہ دوں حالانکہ وقت نہیں ہے تفصیلی باتوں کا آپ لوگ ایک بات اچھی طرح دھیان میں رکھ لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی احادیث یا آپ کا جو بھی مشن تھا جو بھی آپ نے تربیت کی اس کے نتیجے میں کبھی بھی یہ نہ سمجھیں بلکہ یہ آج ایک خاص چیز پائی جاتی ہے کہ مستشقین جو امریکہ کے اور فرانس اور جرمنی اور خاص کر یورپ کے جو بڑے بڑے اسکالر جنہوں نے اسلامی تاریخ کو پڑھا قرآن و حدیث کی تاریخوں کو پڑھا ان کی لغت کو سمجھا اور ان کی مسائل کو پڑھا تو ان لوگوں کو مستشقین کہا جاتا ہے ان لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان کی طرح پیش کریں ایک عام انسان لیکن اس میں بھی جینیس بڑا عقل مند بڑا ہی اچھا سیاست دان اچھا عقلمند بڑا ہی ہوشیار عقلمند انسان اور بڑا ہی قابل انسان اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے بس رہے ہیں آپ؟ اور وہ جو کتاب ہے نا سو لوگوں کے بارے میں جس کو بڑے دنیا کے مشہور سو لوگوں کے بارے میں تاریخ لکھی گئی ہے یہ جو کام ہے حقیقت میں ایک طرف تو یہ خوش ہونے کا کہ چلو غیر مسلم لوگ اللہ کے نبی کا اعتراض کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر ایک بڑی خطرناک سازش چھپی ہوئی ہے اس میں سازش یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے نبی ہونے کے دنیا کا عقل مند حکیم اور فلاسفہ ثابت کیا جائے گویا آپ ایک عام انسانوں کی طرح تھے اور لیکن آپ عقل مند ایکسٹرا تھے آپ کے بعد عقل بہت تھی دماغ بہت تھا آپ نے اپنی دماغ سے اپنی چالا کی اور اپنی عقل مندی سے دنیا میں یہ نظام قائم کر دیا جبکہ ہمارے نبی کے لیے شرف کی بات کیا ہے کہ آپ امی تھے کچھ بھی آپ کو پڑھنا آتا تھا یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ کے لیے عیب نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے لیے شرف ہے کہ آپ امی تھے لیکن جو کچھ کیا فرماتے تھے وہ اللہ کا پیغام تھا اور وہ پیغام بلا شبہ عقل مندی اور حکمت اور دانائی سے پر ہے بات سمجھ میں آئی لہذا ان ظاہری نائب و نعرے بازی سے اور ظاہری تعریف سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی بہت چینیس تھے بہت عقل مند تھے آپ کی سیاست ایسی تھی آپ کی جو قیادت ایسی تھی آپ کے اندر یہ خوبی تھی نہیں آپ کے اندر خوبی نہیں تھی بلکہ آپ کے اس فرمان میں خوبی تھی جو آپ کو اللہ سے ملتا تھا بس وہ حکمت اور دانائی صرف آپ کے فرمان میں ہے آپ کی تربیت میں ہے جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے اس میں ورنہ آپ اپنی ذات میں تو انپڑھ ہیں آپ کو پڑھنا نہیں آتا اور یہ آپ کے لیے کوئی عیب نہیں ہے یہ آپ کے لیے کسی طرح کے نقص اور عیب کی بات نہیں بلکہ حقیقت میں نبوت کا مزہ اور نبی ہونے کی حقیقت تبھی معلوم ہوگی جب کیا نام یہ یہ بات ثابت رہے کہ آپ انپڑھ ہیں جب ایک انسان انپڑھ ہے تو پڑھنا نہیں جانتا جلکہ میں جب وہ محمد رسول اللہ کے نفظ کو مٹانے کے لیے کہا مشرقین نے جب اہل نامے پہ لکھ دیا تھا تو اللہ تو حر نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہم نے لکھتے میں نہیں مٹاؤں گا آپ نے کہا مٹا دو میں نہیں مٹاؤں گا تو آپ نے خود کہا سے میں مٹاتا ہوں بتاؤ کہاں لکھاؤں گا رسول اللہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے دبی کو یہ تک نہیں پتا کہ رسول اللہ کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے کون سا لفظ رسول ہے تو کون سا اللہ ہے تو پھر جب بتائے گا کہ یہ لفظ تو پھر آپ نے وہاں پہ قلم سے اس کو جس چیز سے لکھا جا رہا تھا اس کو بٹا دیا تو مطلب یہ کہنے اب یہ کوئی عیب نہیں ہے کچھ کہہ رہے تمہارے رسول کو تو لکھنا اور پڑھنا اور سمجھنا نہیں آتا تھا نہیں ہمارے رسول کی شان یہی ہے کہ آپ امی ہیں اور امی کسے کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہ جانے لہٰذیے ایک کیا نام ہے جانبی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا نام ہے اپنے لوگوں کی تربیت میں اس طرح کا کوئی انداز اختیار نہیں کیا کہ کی جس کی ہم تسلیم کچھ اس انداز میں نہ کر سکیں بلکہ یہ تسلیم کریں گے لیکن ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے جو لوگ خاص کر غیر مسلم لوگ ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نبی ہونے کے بجائے ایک عام انسان فلاسفر ثابت کریں بقرات و سکرات و خلاطون کی طرح بس مجھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ تکسا تو قا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان ترک قوم سے نہ کر لے اب ترک کسے کہتے ہیں اپنے ہاشے میں اس کی تفصیل کی ہے ترک قوم علما کروائے تو علما اصل میں ابھی تو ہم جانتے ہیں ترک سے ترکی یہ ترکی مراد نہیں ہے اس سے بات سمجھ رہے ہیں بلکہ اس قوم کی بھی اصل اور ان کی جو پہلے اس کے پیچھے سے جو اس کی روٹس نظر یہ رہی ہے کہ یہ کہاں کے قبیلے ہیں کون لوگ ہیں اور, اور پیچھے جائیں تو نو علیہ السلام یا ابتدا میں کس کس جگہ سے نکلے ہیں یہ لوگ اس سلسلے میں علماء نے کچھ باتیں کہی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت نو کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں اور یہ اور سب سے زیادہ مشہور ہے نو کے تین بیٹے تھے مشہور بیٹے جو بعد میں طوفان منہ کے بعد جو بچے ساتھ میں جو تھے یافس خام اور سام سام عام طور پہ جو ہمارے ادھر کے جزیرت العرب کے اور اپنے برے صغیر کے جو لوگ ہیں یہ سامی سامی لوگ ہیں ان کی ان کی نسل یہ لوگ حضرت سام کی اولاد سے ہیں اور یافس کی اولاد سے یہ ترک جیسا کہ غلام نے لکھا ہے اور جتنے بھی یورپین اور آرین ایرانی ایرانی آرین جو انڈیا کے ہندو ہیں برہمن آرین یہ آرین ایرانی اسی طریقے سے یہ ترکی اور جتنے بھی یہ یورپ کے لوگ ہیں گورے یہ سب لوگ یافس کے اولاد سے ہیں جو مشہور بات کہی جاتی ہے اور باقی جو حام کی اولاد سے ہیں وہ افریقہ کے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ حام کے اولاد سے ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ کیا نام ہے انہوں نے سب سے پہلا قول یہی نوٹ کیا ہے کہ یہ یافس کے اولاد سے لیکن یہ مطلب پکی بات نہیں ہے یہ بس ایک طرح سے مطلب تخمین ہے ایک بات کہی جاتی ہے اور بھی کچھ قول ہیں کہ یہ بنو منتورا ہے انکل سام کی امریکہ نہیں میں تو انکل شیخ انکل ہو گئے نا انکل صاحب کا مطلب کیا ہوا چاچا ہو گئے تو چاچا تو باپ کا بھائی نہ ہوتا ہے تو گویا اگر یاس کے اولاد ہے یہ تو بھائی جو ہوا تو دوسرا عام یا سام جو ہے وہ بھائی وہ چاچا ہوا تو ابتدائی طور پہ یہ لوگ جو ہیں اور امریکہ کے واسی کون ہیں اصل میں لوگ ہی جو یہاں کے وہاں مستحل ہو گئے تو گویا ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سام کی نسل سے ہوں گے تو کو سام جو ہے گا ویسے جو ہے کہ امریکہ کے جو واسی ریڈ انڈینز تھے وہ ان لوگوں کی شکلیں ان لوگوں سے مختلف تھیں تو وہ تو لگتا ہے کہ سام ہی کے اولاد لے تھے ان کی شکلیں اگر آپ دیکھیں تو وہی ہی لگتے ہیں وہ لوگ اپنی شکل و اور آم سے اس سے تو یہ ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے ورنہ یوروپ کی جو قومیں ہیں وہ یافس کی قوم سے یافس کے اوابط سے ہیں ٹھیک ہے یہ بات کہی جاتی ہے خاص کر جو علم انسان پر جو لوگ اور علم انصاف پر اس وقت خاص کر ڈی این اے اور کیا کیا ان چیزوں پر جو ریسرچ کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ یافس کی قوم سے ہے تو آپ نے کہا کہ تم اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی اور بھی اخبار ہیں نیچے آپ لوگ پڑھ لینا ہاشے میں دیئے ہیں شہر میں تو آپ نے کہا کہ اس وقت تک احمد نہیں آئی جب تک کہ مسلمان ترکوں سے ترک قوم سے جنگ نہ کر لیں ٹھیک ہے اور ان کی مثالیں بتائیں گے گجو قومن گجو ہوم کل ایسے لوگ جن کے چہرے چوڑے چوڑے سے ایسے چوڑے چوڑے چہرے جیسے کہ وہ ڈھال ہوتی ہے تلوار اور ڈھال سے لڑتے ہیں تو ڈھال سے روکنے والی ڈھال جس پہ چمڑا چڑا ہوا ہو اور جس پہ چمڑا چڑھا ہوا ہو چمڑے کا کول چڑھا ہوا ہو ایسی ڈھال کی طرح چوڑے آپ جانتے ہیں خاص کر ترکستان چائنا کے قریب کی جو ریاستیں ہیں ترکستان ازبکستان اور کیا نام ہے کزاخستان کاشکستان کے لوگ ادھر کے لوگ عام طور پہ اسی طرح کے چوڑے چوڑے ایسے شہروں بالوں کے خاص کر جو بکریوں کے بالوں وغیرہ سے یہ لوگ اپنے کپڑے بنا کر کے پہنتے ہیں رشیا کے لوگ بھی سب وہ آج کل دیکھے نا وہ فر سر کے جو کپڑے آتے ہیں بڑے بڑے وہ ٹھنڈی پہننے والے وہ سب جو ہے پورے ٹھنڈے علاقے ہیں تو فر پہنتے ہی ہیں تو فر کے لباس جو ہے یہ لمسون شار کے مراد ہوئی ہے وہ لمسہ پھر شاہ اور شادی میں چلتے ہیں یعنی وہ جوتے ہی بناتے ہیں تو فر کے کیونکہ ذائق اور کیا ٹھنڈ بہت ہے تو وہ فرحی کے جوتے پہنتے ہیں اور فر کے ہی کپڑے پہنتے ہیں تو یہ جتنے بھی رشیا کے اوپر کے شمال کے علاقے کے لوگ ہیں چاہے وہ ترک شا... مشرقی ترکستان کے ہوں چائنا کے لوگوں کو بھی اسی میں شامل کیا گیا ہے علماء نے یہاں پہ جو ہے بلکہ کہا کہ با بلاد ہوں. بلکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے وکیلات ہم بن نسل افرید بن سام بنو یعنی سام کی کے ایک بیٹے افریدون تھے اس کی اولاد سے یہ ترک ایک بھی ایک اور یہ بھی ہے تو میرا یہ علما کے اخبار ہیں اور کا بلاد ہوں ان کے ان کے ملکوں کو کیا کہا تھا ترکستان وہی ہم آبئی میں مشارق خوراسان زمانے کا خراسان کہاں پر تھا ایران کے مشرق مش, شمال مشرقی علاقہ اور یہ جو کیا نام ہے اس کا افغانستان کا علاقہ ان علاقوں میں خوراسان ہوا کرتا تھا تو مشارق خوراسان سے مغارب سین تک وہ شمال ہند اکثر معمول شمال ہند کے لوگ بھی شمال ہند یہ سارے کے سارے آریہ جو تھے شمال ہند سے آئے تھے تو یہ آرین قومیں اور جو کہ ترکی قوم میں نے کہا نا یہ سب کی قوم سے تو ایک قول یہ بھی کہ یہ لوگ جو ہیں شام کی قوم سے لیکن یہ سب ہیں ایک ہی ایک ہی خاندان کے اولاد چائنا کے لوگ اور اسی طریقے سے کیا نام ہے یہ ترکمانستان اور ازبیکستان کے علاقے کے لوگ جن کے چہرے چوڑے چوڑے چپے چپے سے چہرے ہوتے ہیں چپٹی چپٹی ناکے ہوتی ہیں جن لوگوں کی وہ لوگ اس میں اس سے مراد ہیں تو ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے مسلمان ہو گئے یہ ترکی جو تھے مغولی تطار یہ سب اسی میں آتے ہیں مغل تطار اور جو کیا تیمور لنگ کی اولادیں چنگیز خان اور یہ خلاقو خان کی اولادیں یہ سارے سارے لوگ یہ سب انہیں کو ہی بے شمار ہیں یہ سب ایک ہی قوم ہے اور انہیں سے نکل کر کے منگولیا سے نکل کر کے یہ عثمانی حکومت کے یہ ترکی لوگ جا کر کے اناگول میں اور ترکیہ اور یہ, یہ چھوٹے جس کو بولتے ہیں کہ ایشیائی کوچک میں جا کر کے انہوں نے حکومت بنائی تھی اور وہاں پہ ایک بہت بہت ہی مشہور جنگ ہوئی تھی جس کو ملاز کو یا مینسکرٹ کہتے ہیں انگلش میں مینسکرٹ یعنی جس میں جس میں کیا نام ہے الف ارسلام نام کا ایک بہت بڑا ایک بادشاہ ہوا ہے اسلامی تاریخ میں تقریبا تقریباً چھ سو چونسٹھ ہجری کا واقعہ ہے ایک ہزار ستر عیسوی میں ایک ہزار ستر عیسوی میں یہ واقعہ ہوا تھا سلجو بادشاہ الف ارسلام سلجو اس نے روم کے کے بادشاہ کو جو شکست دی تھی اسلامی تاریخ کا سب سے روشن اس زمانے کی تاریخ کا سب سے روشن واقعہ ہے وہ تو ان لوگوں نے اسی جنگ کی وجہ سے جس کو ملاز کرد کہا جاتا ہے یا فارسی ملاز گرد کہتے ہیں اس جنگ کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں اور یورپین تاریخ میں ان کی آپسی جنگوں کی تاریخ میں ایک بڑا ہی ایک موڑ آیا تھا جس موڑ کی بنیاد پر صلیبی جنگیں شروع ہوئی تھی صلیبی جنگوں کے بعد خراب آپ لوگوں نے صلیبی جنگیں کب شروع ہوئی تھی یہ گیارہ گیارہویں صدی عیسوی کی ابتدا میں یعنی پہلی جنگ تقریباً ایک ہزار ایک ہزار ستانوے یا چھیانوے عیسوی میں پہلی جنگ ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے ایک ہزار ستر میں یہ واقعہ ہو گیا تھا جنگ ملاز گرد کا اس واقعے سے پورا یورپ ہل کے رہ گیا تھا اس کی مختصر ایک لائن میں تفسیر یہ ہے کہ وہاں کا بادشاہ استن دنیا کا بادشاہ جب آیا دو لاکھ کی فوج لے کر کے جیسے کہ اسلامی مساجر میں لکھا جاتا ہے لیکن فی الحال جو انگریزی مساجر ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار کی فوج تھی ان لوگوں کی اور جو بادشاہ تھا اس کے صرف ہزار کی فوج تھی اس نے شروع میں کہا کہ جنگ مت کرو ہم لوگ سلح کر لیتے ہیں جیسا بھی ہو لیکن وہ اپنی شان و شوقت اور اس کی وجہ سے نہیں مانا اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھا ہے اور بڑے بڑے ایسے آپ روح پرور واقعہ ہے اگر آپ پڑھیں گے اس کو اس کو پڑھیے گا آپ لوگ ملاز پور کو تو اس سے کیا ہوا کہ جب اسلامی جہاد کے بارے میں علماء نے وہ کیا اور بادشاہ خود رویا مسجد میں اور اس نے پھر اپنے کفن باندھ کر نکلا بادشاہ خود سفید کپڑے پہنے اور کفن باندھ کر نکلا اور اس بیس ہزار کی ٹولی نے دو لاکھ کی تقریبا فوج کو ایسا ہرایا کہ اس کے بادشاہ کو گرفتار کر کے لے آئے اس کے بادشاہ کو گرفتار کر کے لے کے آئے اور الفر سلام نے کہا اس بادشاہ سے کہ بتاؤ کہ تم کیا پسند میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارا کیا کروں گا اس نے کیا تو مار دو گے یا مجھے جو ہے گھوڑے گدے بٹا کر کے دمشک میں اور اپنے پورے علاقے میں گھماؤ گے یا پھر تیسرا آپشن تو بہت بعید ہے کہ چھوڑو گے ایسا تو ممکن نہیں ہے بولے میں یہی چاہتا ہوں کہ تم کو چھوڑ دوں تو اس کو چھوڑا لیکن اس شرط ہے کہ جتنے بھی مسلمان کئی تمہارے ملکوں میں ہے سب کو چھوڑا جائے اور اس کے بعد تم ہمیں اس کا فتیا دو فیا کتنا دیا گیا تھا معلوم ہے پندرہ لاکھ دینار کا فتیا دیا گیا تھا اس سے الف الف خان سنیا تھے الف دینار پندرہ لاکھ دینار اس بادشاہ نے دیے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اور اس کو بائز جب بھیجا گیا تو خسن کے لوگ اس کو پہلے ہی اس کا نام اپنی تاریخ کی بادشاہت کی تاریخ کے رجسٹر سے حذف کر چکے تھے اس نے ان کو وزل کر دیا تھا کہ یہ واقعہ بڑا ہی روح ابر ایمان افروز ہے آپ لوگ اس کو پڑھ گا اس کے بعد سے پورے یورپ کے اندر جو ہے زلت کی اور انتقام کی آگ پھیل گئی جس کی وجہ سے جنگ سلیمی جنگوں کا آغاز ہوا تو یہ وہیں جانے کے بعد پھر یہ پورا علاقہ میں تحت رہا کرتا تھا یہاں پر اس وقت پہلی بار اس منگولیا کے الف ارسلان اور منگولیا کے ان مسلمانوں کو اور اس سلجوکیوں کو سب سے پہلی بار وہاں پہ فتح ہوئی اور اس اس علاقے میں پہلی بار اسلام پہنچا تو یہ وہ علاقہ ہے ورنہ ترک قوم وہاں کے لوگ نہیں ہیں یہ ایسے کہنے کا اور اسی لیے مصنف نے بہت زیادہ تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے اس کے بعد میں جو علامت عالم بیان کی ہے وہ کتال اعظم کی ہے یعنی آپ دیکھیں ترک بھی اعظم ہیں عرب نہیں ہیں اور پھر آپ نے ترک چونکہ اعظم میں سے خاص خاص ہو گئے اور پھر آپ نے تفصیل تفصیل کے بجائے عمومی طور پر کہا کہ تم اجم سے لڑو گے اجم سے لڑو گے آپ نے کہا اللہ کہ فرماتے ہیں کہ حتا یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی آتا کہ تم خلدستان کے لوگوں سے لڑو وہ کرمان کرمان کے لوگ کرمان یہ سب ایران میں خلدستان میں اسی انہی کے پیچھے کے, کے کی ریاستوں میں ہے جن کے چہرے لال ہوتے ہیں فو جن کی ناکیں تھوڑا چپٹی سی ہوتی ہے موٹی موٹی سی شکار آئن آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اب آپ دیکھیں آنکھیں چھوٹی ہونے والے لوگ آج کل جو ملتے ہیں چائنا کے بھی وہی ہیں اور یہ ازبکستان تاجکستان کے لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں آپ حج میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے شہر کے چھوٹی چھوٹی آخوں کے تو یہ لوگ جو ہے ان کو یہی ترکوں کی پشادی اس چیز سے آتی ہے تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم ان سے لڑو گے اور باقاعدہ مسلمان لڑے اور اسلامی حکومتیں وہاں تک پہنچی اور یہ محمود بس تجین وغیرہ کی اور فزنا کی حکومتیں اور انہیں انہیں علاقوں پر حای ہوا کرتی تھی محمود فضل وغیرہ نے انہیں علاقوں پر قبضہ کیا اور یہ بیرونی کی طرف سے آیا تھا اسے از بیکستان اور تازکستان کے علاقوں سے آیا تھا جو وہاں کے بادشاہ کو جو ہے محمود قلزی نے زیر کیا تھا تو یہ, یہ بغیر کسی تفصیل کے آپ نے اس کو ضرور پڑے گا کتاب کو اس میں بہت اچھی معلومات ہیں اور اس میں وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی اصلم نے جو فرمایا تھا کہ ایسے ایسے واقعات ہوں گے ایسا ہو کے رہا اور اسلام وہاں تک پہنچا اسلامی حکومتیں وہاں تک پہنچی اور اعظم کے روز اسلام میں داخل ہوئے اور نہ صرف داخل ہوئے بلکہ اسلام کی خدمت بھی اعظم نے ہی کی اجم نے بڑے بڑے کام کیے اسلامی خدمت میں یعنی مختصراً آپ جان لیں کہ ابتدائی اسلام کی ابتدائی اس تاریخ میں محدثین کا جو ایک رول ہے وہ اسلام کے سمجھ لیجیے اس عمارت کی تشید اور اس کی کھڑا کرنے میں بہت اہم اس کا کردار ہے تو آئین حدیث سارے کے سارے اور بلکہ اکثر جو ہے اکثر عین حدیث عجمی ہی ہیں اور موجودہ زمانے میں بھی جو امام امام اہم حدیث گزرے ہیں کون ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ جو اس زمانے کے خاص کر بیسویں صدی کے جو امام ہیں وہ امام امام البانی ہیں اور کہاں گئے رہنے والی ہیں؟ البانیاں کی البانیاں کہاں ہے کہاں البانیاں افریقہ میں یا امریکہ میں ساؤتھ افریقہ نارتھ افریقہ یورپ میں بھائی یورپ کے اندر یہ ہے کیا نام ہے میں سربیا اور یہاں سربیا اور یہ کیا نام ہے کوسوفا اور سوئٹزرلینڈ کے اندی کے علاقوں کے آس پاس میں ہے یہ جرمنی اور ان سب علاقوں کے آس پاس میں ہے خاص کر جو ہے یہ سرب کی سربیا کی اور جو چیکو سلابیا کی جو علاقے ہیں اور کوسوفا کے یہ وہیں پر کیا نام ہے ہے تو البانیہ سے البانیہ سے جنگی علی مقبول کے زمانے میں شیخ الوانی جو تھے اپنے پورے خاندان کو لے کر کے ہجرت کر کے شام میں امام شیخ الوانی کا پورا خاندان آج بھی شام میں اردو میں بستا ہے تو شام میں بس گئے تھے یہیں پر شیخ جو ہے پرورش ہوئی سے ان کا آواز ہوا تو آپ دیکھیں کہ البانیہ سے ایک شخص آیا اور آ سکتے اس کے نام ہے پورے عالم اسلام کو اپنی تحقیقات سے اس طرح سے بالکل حیرت انگیز تحقیقات پیش کی باقی کہتے ہیں لوگ کہا کہ جو ہے جس طرح امام بخاری کا نام اسلامی دنیا میں اور اسلام اہل اسلام کے نزدیک ہے اور ایک کہہ دے کہ یہ حدیث بخاری کی ہے تو بلا چوچ رہا ہر مسلمان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور حدیث پر قبول کر لیتا ہے یہی مقبول اللہ صلی تعالیٰ نے شیخ البانی کو دی رحمہ اللہ اللہ کی خدمات قبول کرے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ حدیث شیخ ال سے قرار دیے تو اہر اور اہل العدیز کے دلوں پر ٹھنڈک کی ہے۔ سمجھے گی جی تو یہ بھی مطلب تھا, تھا کہ اسلام جو کہ نکلے گا تو اعظم ہی میں جائے گا تو پھر آپ نے اجم اور چونکہ عرب کے لوگ بہر کے اجم سے ڈرا کرتے تھے حیبت پہلے زمانے جہیلس کی موجود تھی تو اسی حیبت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے خوشحالیاں بھی دی آپ ماحول بنایا اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ آپ نے سب چیزیں فرمائی اس کے بعد حدیث صاحب نے پیش کی زیار الامانہ کی کہ امانت ضائع ہو جائے گی یہ بہت اہم چیز ہے اس بات کو تھوڑا سا ٹھہر کے سمجھے کہ امانت کا چلا جانا حضرت ابو ہو امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے امانت داری آپ کو کوئی امانت دی جائے اس کو آپ امانت صرف یہی امانت نہیں ہے بلکہ جو بھی امانت آپ کو دی جائے ہمیں سب سے پہلی امانت ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلی امانت ایمان ہے بھائی سب سے پہلی اماد ایمان ہے تو کیا ہم اپنے ایمان کی اس امانت کی اچھی حفاظت کرتے ہیں یہی سے شروع ہو جاتا ہے امانت کا محاسبہ اور ایمان ہی کی وجہ سے ہم قرآن سلمت کے احکامات کو سننے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور جب قرآن کا حکم اور سنت کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو کیا اس امانت کی پاسداری کرتے ہیں سب سے پہلے یہی امانت ہے اللہ کا پر ایمان یہ امانت ہے آپ کے آپ کو اللہ کی پہچان ہے لیکن کیا جب حلال و حرام اور معصیت اور گناہ اور اللہ کی اللہ کی فراہبرداری اور نافرمانی کا جب وقت آتا ہے تو کیا اس امانت کی پاسداری کرتے ہیں یہی سے امانت کا محاسبہ شروع ہوتا ہے اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے مثلا نہ وہ کسی نے ایک ازار ریال دیا امانت کے بطور تو اس امانت کو اسی طرح رکھنے کا جذبہ کہاں سے آئے گا ایمانی سے تو آئے گا اور اسی لیے آپ نے ایمان اور امانت کو جوڑا کہ لا ایمانہ لے ملا امانت رہوں جس کے پاس امانت نہیں وہ مومن نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان اور امانت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے اور آپ دیکھیں اسی سے دونوں کا روٹور ایک ہی ہے امن روٹ ورڈ یعنی جو, جو مادہ ہے جس سے یہ لفظ بنا ہے ایک ہی ہے امن تو ایمان میں بھی امن ہے اور امانت میں بھی امن ہے کوئی انسان آپ کو ایک ہزار کیوں دیتا ہے رکھنے کے لیے کیونکہ وہ معمون ہے وہ جانتا ہے کہ یہ میرے یہ پیسے تو طریقے سے رکھے رہیں گے اور یہ بندہ بھی تھوڑا کریں گے گا تو امانت ایک بہت اہم خصوصیت ہے اور اس چیز کو پھر سے کرنے کی ضرورت ہے اور ایک مومن کو چاہیے کہ امانت داری کے متعلق حریص رہے کیونکہ اس کا ظاہر ہونا بہر کے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کا ضائع ہونا مضمون ہے اور اس کا باقی رہنا واجب ہے امانت کا باقی رہنا واجب ہے لہذا اس کے متعلق آپ نے پوچھا اب وہ آپ نے فرمایا انداز آخر امان جب امانت ظائر ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کر لو پھر تو قیامت آنے والی ہے پوجا کیا کیسے ہوگی ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے آپ نے کہا کہ ارا اس نگل امر الا जब اہلی جب امر اور کوئی بھی منصب اور کوئی بھی چی... مسئلہ اور کوئی بھی ایسی اہم کام نہ اہل لوگوں کو دے دیا جائے تو امانت ضائع ہو گئی اس کے اندر امانت کیا تصور ہے بھائی امانت اس کے اندر یہ ہے کہ مان لیجیے کہ جو ایک منصب ہے اس منصب کا اہل جو شخص ہے اصل امانت ہے جو انسان کسی منصب چاہے وہ منصب خلافت ہو منصب امامت ہو یا ولایت کے امور ہو یا حتیٰ کہ انسان کی کسی بھی طرح کی ولایت ہو چاہے وہ سیاسی ولایت ہو یا دینی ولایت ہو یا کسی بھی طرح کے جو قیادت کے مسائل ہیں قیادت کے ولایت کے اور ادارت کے ایڈمنسٹریشن کے یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ جو انسان اصلم یعنی جو منصب ہے وہ منصب اس کی اس کی طبیعت اور مزاج ایسا ہے کہ اس مزاج سے کے مطابق شخص اس کا چاہیے جو اس کے حق اس کا حق ادا کر سکتا ہو لیکن اب وہ یہ دیکھے بغیر کہ اس, اس منصب کا حق کون شخص ادا کر سکے گا یہ اور اس کا مستحق کون ہے یہ دیکھے بغیر دوسری وجوہات کی بنا پر چاہے کسی رشوت کھوڑی کی بنا پر یا اقربہ پروری کی بنا پر یا کسی بھی وجہ سے کسی بوس اور دشمنی کو نکالنے کے لیے کسی بندے سے کہ یہ مستحقے ہے یہ میرا دشمن ہے میں اس کو نہیں دوں گا تو ان تمام وجوہات کی بنا پر اگر وہ منصب صاحب حق تک نہ پہنچے تو تو بویا اس کی امانت تھی یہ منصب یہ منصب اس کی امانت تھی اور وہ بندہ اس منصب کا کیونکہ کی امانت تھا تو امانت ضائع یہاں سے ہوئی صدر امریکی امانت کے ضائع ہونے کی جو تفصیل اللہ کے نبی نے کی ہے یہ بہت زیادہ جامع ہے کہ جب امر کو یا کسی بھی معاملے کو غیر مستحق لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو پھر یہی <سلام> <بس دلوقت سلام> <ورن> يحی... <سلام> رحمت اللہ یہی امانت کا ضائع ہونا ہے تو یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ عمانت داری کا ضائع ہونا فائدہ ہو جائے بڑے لمبی حجیب سے اس سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ ان انا نظر تھی جدوب جل کہ امانت لوگوں کے بالکل جدمان جڑ لوگوں کے دلوں کی جڑ میں نازل ہوئی تھی امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں نازل ہوئی تھی سم علی مل قرآن پھر انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا وہ سننا اور سننا کا علم حاصل کیا وہ حدفہ پھر اللہ کے نبی نے ہمیں حدیث بیان کی امانت کے اٹھ جانے کی فرمایا نام رجولو اللہ انسان ایک نیند لے گا سوئے گا ایک مرتبہ فضو امانتوں میں نکل دیگی امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے. جائے گی قبض کر لی جائے گی اٹھا لی جائے گی چھین لی جائے گی فی الو اثر اس کا پھر امانت جب چھین لی جائے گی تو دل میں سے اس کا دل میں کیسے اثر باقی بچے گا اس کا آخری فائنل اثر فرمایا مثل وقت جیسے کہ آبلا پود آتا ہے انسان کو چوٹ لگ جائے اور وہ کیا نام ہے دھبا وقت کے معنی دھبا کوئی کسی لگی ہوئی ہو اس کو چھٹا ہو تو اس کا دھبا رہ جاتا ہے نا تو فرمایا کہ دھبے کی طرح اس امانت کا اثر رہ جائے گا اس کے دل میں امانت اٹھ چکی ہوگی پھر سوئے گا دوسری بار تو جو بچی کچی تھی وہ بھی چھین لی جائے گی اٹھ جائے گی اس کے دل سے یا پھر اس کا اثر ایسا رہ جائے گا جیسے کہ اگر آپ کسی انسان کے ہاتھ پہ انگارہ گر جائے وہ آپ ہٹا دیں اس کو یہ جل جائے ہاتھ بعد کے اوپر اٹھ اوپ جاتی ہے کھال آگلا پڑ جاتا ہے ٹھیک بساؤ بات اس میں پانی آ جاتا ہے اور بسا آتا ہوا رہتی خالی تو فرمایا کہ اگر آپ کے پیر پہ کوئی کوئلہ گر جائے انگارہ گر جائے اور اس انگارے سے آپ کا پیر جل کر کے پھول جائے تو آپ دیکھو گے کہ وہ جو ہے اٹھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر ورے شدیش ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو امانت بھی اسی طرح سے دکھنے میں لگے گا کہ دل میں کچھ ہے لیکن امانت حقیقت دل میں نہیں رہے گی یہ بات اصل میں بڑی ہی خوفناک ہے سوچنے کی ہے کہ لوگوں کو یعنی ایک انسان اگر آج امین ہوگا تو ایک دن کے بعد امانت ختم ہو چکی ہوگی سمجھ رہے ہیں آپ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور امانت کا خیال کرنا اور اس پر حص کرنا اور خاص کر آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں کوئی بندہ امین ہو یہ بڑا ہی نادر ہے और बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आज के जमाने का जो माहौल बन गया ना हर इंसान मुत्तम है आज के जमाने में असल क्या है कि मुत्तहम है कोई किसी पर एतम नहीं करता आज के जमाने में तो इसका मतलब यह ना मना गोया असल यह है कि इंसान मुत्तम है और ये इंसान धोखेबाज है असल यही है जबकि असल क्या होनी चाहिए कि इंसान मोहत्मद है सच्चा है आवाजदार है तो यह चीज इंसान के और हमारे आपसी تعامل سے ہمارے رویے سے ہمارے کردار سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ ہم پہلے نمبر امانت کا احساس کریں اللہ اُس کے کا احساس کریں اور اس کے بعد امانت داری کا خیال کر کے لوگوں کے ساتھ ایسا تعامل کریں جس تعامل اور جس طریقے سے امانت کا سامنا ہو اور لوگوں کو پتا چلے کہ امانت آج باقی ہے یا یا یا میں تھوڑا سا ساڑھے سات بجے ہے ناشتہ کدھر ہے بہت ساڑھے چھ چالیس سو بجے ناشتہ کتنے پہ ساڑھے چالیس سو آپ لوگوں ناشتے کی ضرورت ہے <laughs> <دلوقت laughs> <laughs> بھائی ناشتہ سے بڑی بڑی باتیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو مل رہی ہیں اور کیا اے کی بند کرنے کیا رات اتنا زبردست آپ ادھر آ جائیے موسم تو ٹھنڈا نہیں ایسے آپ موسم نارمل ہے اے نہیں ہے ہاں بھائی ٹھنڈا کیا ٹھنڈا ہے چلیے اس کو یاد ہو بند کر دیجیے کوئی بات نہیں بریک لے بریک لے لیں دو تین منٹ کا بریک لے لے اب یا جو جن کو ٹھنڈک زیادہ لگتی ہے معذون وغیرہ کھائے ہمارے اسماعیل بھائی معذون دیتے ہیں وہ حکیم بھی ماشاء اللہ